آپ کی سب سے بڑی نصیحت اور سب سے پہلا پیغام جو امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ توحید کا پیغام دیا لوگوں توحید پہ آنچ نہ آنے دینا اور اس توحید کو خالص کرنا اور قرآن مجید نے اس کا ایک بہت بڑا انعام بھی ذکر کیا ہے الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون بلوش إيمان لهيه اور انہوں نے اپنے ایمان میں کسی چیز کی آمیزش نہیں کی شرک نہیں کیا دنیا میں بھی امن ان کو ملے گا اور قیامت کو بھی امن ملے گا فکری امن ان کے اقوال میں امن ان کے افعال میں امن ان کے تعامل میں امن اور قیامت کے دن یہی لوگ صراط مستقیم پہ چلنے والے سمجھے جائیں گے اور ان کو جنت بطور انعام دی جائے گی آپ کی توحید کے بعد وصیت یہ تھی ابو زر رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں او صانی اللہ اخاف في اللہ لومت لائم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی مجھے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے کوئی ملامت کرتا ہے تو ملامت کرتا رہے مجھے حق بات احترام اور اخلاق کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ پہنچانے ہی پہنچانے ہے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی احب الحب و میں اپنی محبتوں کا معیار بناؤں تو اللہ کی رضا کو بناؤں میں کسی سے محبت کروں میرا معیار میرا میزان یہ ہو میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے کوئی غرض نہیں کوئی اور ہدف نہ ہو یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک شخص اپنے مسلمان بھائی کو ملنے جا رہا تھا اللہ رب رزت نے فرشتے کو بھیجا الہ این تريد کہاں جا رہے ہو کہتا ہے اریدو اخلی هذه ها دیل قریا میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہا ہوں قَالَ وَهَلَّكَ مِن نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا عَلَيْهِ کچھ لینا دینا ہے میں <متحد> تو صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں اور اس لیے ملنے جاہتا ہوں فرمایا میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور یہ خوشخبری سنانے آیا ہوں احب کفی میں احبط ہو فی جس طرح تم اللہ کے لیے اس اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو اللہ تم سے محبت کرتے ہیں یہی وجہ ہے قیامت کو یہ اعلان ہوگا وجبت محبۃ للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبازلین فیہ والمتناصحین فیہ اس کہا ہے میری محبت کی وجہ سے اکٹھے بیٹھنے والے ایک دوسرے کی زیارت کرنے والے ایک دوسرے پہ خرچ کرنے, کرنے والے ایک دوسرے کو نصیحت کرنے والے آج وہ میرے محبوب ہیں آج میں ان کو جنت میں داخل کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی سوال کرتے ہیں آؤں اللہ کے رسول وصیت فرمائیے فرمائے فرمائی لوگوں سے بالکل بے امید ہو جاؤ جو کچھ ہوگا تیرے رب کے فیصلے سے ہوگا کبھی پریشان نہ ہونا تیرے رب کے فیصلے تیرے لیے موت بہتر ہیں وا ایاک و ما من اور اپنی زندگی کو اس طرح بناؤ ایسے اعمال سے بچو جس کے بعد تمہیں معذرت کرنے پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی احب الاعمال الى الله ان تموت و لسانك رطبا من ذكر الله زندگی کے آخری رمق تک تمہاری سعادت کی یہ نشانی ہوگی کہ تمہاری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو اللہ کی رسول نے وصیت فرمائی صلی اللہ علیہ حسن جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہنا کبھی اس دھوکے میں نہ جانا کہ اس وقت میں اکیلا ہوں تیرا رب تیرے دل میں اٹھنے والے جذبات سے بھی واقف ہے وہ ہر چیز سے واقف ہے جب برائی ہو جائے جب کمی کتائی ہو جائے تو فورن نیکی کی طرف رجوع کرنا یہ اس برائی کو ختم کر دے گی اور اپنے آپ کو اعلی اخلاق کا مالک بنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سوال کیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کیجیے ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ آپ نے تینوں مرتبہ وسیعت فرمائی لا تغضب غصہ کرنا چھوڑ دو تمہارے لیے جنت کی میں بشارت دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت فرمائی و و الامور صحابہ بدعات سے بچنا دین میں نئی نئی چیزیں شامل کرنے سے بچنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرتکب جو ہے اس کے سامنے پردہ کر دیا ہے اس کو اللہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے اس کی توبہ ہی قبول نہیں حتى آ جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا یہی وجہ ہے عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہا کرتے تھے کل بدعت ضلالہ و ان رآہا حسن و ان الناس حسن ہر بدعت کمراہی ہے خالوگ اس کو کتنا بھی اچھا سمجھے اور اس لئے ابن سرین اور حسان ابن عطیہ کہا کرتے تھے جو بدعت میں پڑ جاتا ہے اس کا سنت پہ پھر دل نہیں لگتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرنے والوں میں سے سفیان سوری کہا کرتے تھے البدع احب الى ابلیس من المعصیہ بدع ابلیس کو زیادہ پسند ہے گناہ سے گناہ سے انسان توبہ کرتا ہے لیکن بدع کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے اس لیے فضائل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے من جلس الى صاحب بدعہ محذروں جو کسی بدعتی کے پاس بیٹھے تو مجھ سے بچ کے رہنا ومن احب صاحب بدعه احبط الله عمله جو کسی بدعتی کو پسند کرتا ہے اللہ اس کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے واخرج نور الاسلام من قلبه اللہ اسلام کی روشنی اس کے دل سے کھینچ لیتے ہیں اور وہ کہاں کرتے تھے من جلس مع صاحب بدعہ لم یعطل حکمت حکمت و دانائی سے وہ شخص محرون ہو جاتا ہے جو کسی بدعتی کے ساتھ بیٹھتا ہے اور اس لیے علماء کہا کرتے تھے حسن بصی رحمت اللہ علی لا تجالی صاحب بدعہ فإنہو يمرد قلبك کسی بدعتی کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالا نہ بننا وہ تمہارے دل کو بیمار کر دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے کو نصیحت کی اپنے اخلاق کو بلند کرو جب ان سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا انبی کم القا بنی قیامت کے دن سب سے پیارا اور سب سے قریب میرے وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک صحابی نے وصیت طلب کی فرمایا لن صحابی کہتے ہیں اس دن کے بعد جب مجھے آپ نے یہ وصیت کی کہ کسی کو گالی نہ دینا میں نے زندگی کے آخری سانسوں تک پہنچ گیا ہوں آج تک کسی کو گالی نہیں دیسان تم شیطان کو بھی گالی نہ دو شیطان سے برا کون ہو سکتا ہے اگر شیطان کو گالی دینا جائز نہیں تو کسی مسلمان کو گالی دینا بھی جائز نہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی اوصیق اللہ تکون لعانا کسی پر لانت بھی نہ بھیجنا اگر تم کسی پر لانت بھیجو گے اور لانت کا مستحق نہ ہوا تو پلٹ کے آپ پر ہی آ جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیاں فتنوں کے آنے سے پہلے نیکیاں کر لو ایسا فتنہ اور ایسے فتنے آئیں گے جس طرح رات کی تاریکی بڑھتی بڑھتی اور بڑھتی چلی جاتی ہے سی تالیہ ماضیہ ایک فتنہ آئے گا انسان کہے گا ہاتھی محلکتی میں اب مارا گیا لیکن جب نیا فتنہ آئے گا پہلے کو بھول جائے گا یُصبح مؤمنا وَيُنسی کافرا صبح کا انسان مومن ہوگا اور فتنوں کی وجہ سے شام تک وہ کافر ہو جائے گا یَبِعُ دِينَهُ بِعَرْضٍ مِّنَ الدُّنْيَا دنیا کے مال و دولت کی وجہ سے دین اور ایمان کو بیچ دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستہ چھے چیزوں سے پہلے, پہلے نیک اعمال کر لو ایمار و ایسا وقت آئے گا لوگ بے وقوفوں کو اپنے ذمہ دار بنائیں گے شروع لوگ ظلم کرنے کے لئے اس پہلو کو اختیار کریں گے کہ کس طرح ہمارے ہاتھ میں کنٹرول آتا ہے وَبَيُّ الْحُكَمْ فیصلِ عدل و انصاف پر نہیں ہوں گے فیصلے اس وقت بکنے لگ جائیں گے وَاَسْتِخْفَافًا بِالْدَمْ کسی خون کی قیمت نہیں رہے گی وَقَطِيْعَةُ الرَّحِمْ نشتہ داریوں کو توڑا جائے گا وَنَشْوًا يَتَّخِدُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرٌ ان کا نہ لوگوں کے اندر قرآن کی محبت نہیں ہوگی بلکہ وہ تلزز لینے کے بسا اوقات ایسے لوگوں کو مقدم کریں گے جن کو بسا اوقات دین کی سمجھ نہیں ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعت میں پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں آپ نے فرمایا احب الناس سی الله۔ للناس اللہ کے ہاں سب سے پیارے لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نفع دینے والے ہیں قلب اور سب سے محبوب عمل یہ ہے تم مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کر دو کتنا ہی آسان طریقہ کسی مسلمان سے ملو خندہ پیشانی سے ملو مسکرا کر ملو اور اگر مصافحہ کر لو نا من مسلمین يلتقیان فيتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا مسلمان جب مصافحہ کرتے ہیں دونوں کے ہاتھ جدا بعد میں ہوتے ہیں دونوں کے گناہوں کو اللہ پہلے maaf کر چکے ہوتے سرور تدخله في قلب مسلم او تكشف عنه کربه کسی کی تکلیف کو دور کر دینا اللہ کے ہاں بہت ہی محبوب عمل ہے او تقضی عنہ دینا کسی کا قرض اتار دینا اللہ کا محبوب بننے کے مترادف ہے او اب تک جوعا کسی کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا دینا انسان اس سے بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے وَلَأَنْ احب علی من ان اعتکف شہراً في هذا المسجد مسلمانوں کسی مسلمان کے ساتھ اس کی جائز ضرورتوں کو پورا کر رہے کے لئے اس کے ساتھ جانا مجھے اتنا پسند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ایک وہینہ مسجد نروی میں اعتقاف بیٹھوں جتنا عجر و ثواب ایک مہینہ احتکاف کا ملے گا اس سے زیادہ میں اس عمل کو سمجھتا ہوں کہ کسی مسلمان کی خیر خواہی اور ہمدردی کے کے ساتھ پیارے پیغمبر نے آخری سانسوں میں یہ کہا تھا نک میری صحابہ نماز کا خیال کرنا نماز کا خیال کرنا اور اپنی متحدی میں کام کرنے والے خادموں کا خیال کرنا آپ اپنے چہرہ انور پہ کپڑا ڈالے ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں لعن اللہ, اتخذوا قبور مساجد لعنت اللہ تعالیٰ کی یہودی اور عیسائیوں پہ انہوں نے پیغمبروں کی قبروں کو مسجدوں میں تبدیل کر دیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی نہ فرماتی ہے وہ اس بات سے اپنی امت کو ڈرا رہے تھے کہیں میرے ساتھ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میری امت نہ کرنے لگ جائے میری اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت نصیب فرمائے